صورت کار یا زر کے بعد تفریح و فروی خلاصہ احوال قیامت انجام پری کا ہے بسم اللہ الرحمن الکار یا تو ملکار یا احوال قیامت یہ رب تو آپ نے پڑھ لیا ہے الکار عمان کھڑ کھڑانے والی یہ بڑا حادثہ ہو نا بڑا حادثہ تو آپ کے کانوں کو کیا کر دیتا ہے کھڑ کھڑاتا ہے دل بھی متاثر ہوتا ہے کھڑ کھڑا والی کیا ہے کھڑ کڑا والی یہ استفام کس کے لیا ہے تحویل کے لیے اور کی بیان کے لیے کس چیز نے جترایا تو اس کو کیا ہے کھڑ کڑگانے والی وہی کیا مت ہے یوم یقین اناس کیفیت کار یا جس دن کے ہو جائیں گے لوگ مسر پرواہ نے پراگندا کے جیسے پرواہ ہوتے نا شمبا پہ پراگندا نہیں ہوتے ایسے پریشان کرتے ہیں کہ اثر اول لکھو پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے پراگندا بتکون اور جیبال آسر نمبر دو اور ہو جائیں گے پہاڑ مسل رنگین اون کے جو کہ دھنی ہوئی ہو آپ کے ہاں اون تو نہیں دھنی جاتی عرب والے دھنتے تھے آپ کے ہاں کیس کو دھنتے ہیں وہ کپاس کو کپاس دیکھو کہیں دھنی جا رہی ہو نا تو ایسے اٹھتی ہے کافی ہو جائیں گے پہاڑ میں سے رنگین اون دھنی ہوئی کہ فامبا منساکلت وہی انجام ہے متقین کا وہ شخص کے بھاری ہوں گے اعمال اس کے موازین کے کتنے معنی ہیں جی دو موزون کی جمع بناؤ تو اعمال میزان کی جمع بناؤ تو تولے بھاری ہوں گے کہ کئی دور پڑ چکے ہو وہ عیش پسندیدہ میں ہوگا انجام مجرمین وہ شخص کے ہلکے ہوں گے اعمال اس کے یا تولیں پہ بہو حاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی گئی دوزخ کا نام ہے اور کس چیز نے جتلا ہے تو اس کو کیا ہے وہی روزہ نارول ہاویہ آتش سوزا اس کا معنی کیا کرو جی آتا سے سوزا یہ ہاویہ ہے بمانے ماہبار گرنے کی جگہ ہو گہری جگہ ہو نا تو اس لیے اس کا نام حاویہ رکھا گیا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو